بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الف لام میم اس کتاب کی تنزیل بلا شبا رب العالمین کی طرف سے ہے ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلك لعلہم یهتدون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 اللہ خر پینفی ست من نونی می ولی شفی اصل وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا پھر کیا تم خوش میں نہ ہوگے؟ الامر من السماء الى الارض گے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 ایک ہزار سال ہے شہدت العزیز الرحیم وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا زبردست اور رحیم اللی احسن کل شعیم خلق و بدل قل سنی جلنسو مل لو ان فافی میرو وجعل لكم السمع سما اب قليلا دلی تشكرون جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بھی بنائی اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی پھر اس کی نسل ایک ایسے سخت سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے پھر اس کو نک سکھ سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دیے آنکھیں دیں اور دل دیے تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو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 پلٹا لائے جاؤ گے او چرو مجریم چی سور اوسیم د ربیم رب نسنی طرج موتی نو کاش تم دیکھو وہ وقت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 چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کٹوتوں کی پاداش میں آیت سچتا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم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 نو یا ملو پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے امال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے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 تجولہ نلوین فسپوف مل م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 وجالن دلی بنی اس متون امر سوب و کنو بھی اتنو اس سے پہلے ہم موسا کو کتاب دے چکے ہیں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 اولم یہ لم کم اہلک نبل منلفی مسکینس میا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی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 تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا و چل سچ تم سواد یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو پل سچل سول جین ایم نم وم یو و فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو یہ بھی منتظر ہیں